میں بعض علماء کا اختلاف یہ ہے یہ مچھلی ہے یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امام امام اعظم ابو رضی اللہ عنہ کے کے یہاں سمندر میں جتنے جانور ہیں ان سب میں سوائے مچھلی کے سب حرام بالوں کو دیکھا اپنے سردی میں اللہ کی پناہ کے پنا کیکڑا کہتے ہیں صاحب اس میں سردی سے دور ہوتی وغیرہ خالی ستن حرام ہے کیکڑوں جس کو لوگوں پہ لوگ ملتا بھی اس کا جناب کیا کہتے ہیں جو وہ بھی ملتا ہے اخری بھی ملتی ہے وغیرہ سب یہ حرام جھینگے کے بارے میں علما کا اختلاف ہوا کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں جن حضرات نے جھینگے کو مچھلی تصور نہیں کیا وہ کہتے ہیں جھینگا حرام ہم اہل سنت ہمارے یہاں جھینگا کو मछली قرار दिया गया جب یہ مچھلی ہے تو حلال اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک فتح ہے احکام شریعت تو احکام شریعت میں سب سے پہلا مسئلہ یہی لکھا کہ جھینگا کیا تو بڑے دلائل سے علم طب سے حکیبوں کے لغت سے سب سے اعلی حضرت نے یہ مسئلہ نکالا کہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے جھینگا جو ہے وہ مچھلی ہے اور مچھلی کی قسم سے ہے اس لیے حلال ہے اب اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ نے ایسی آلائش نہ غلط نہیں نکالی جاتی تو ایسی چھوٹی مچھلیوں کو کھانے سے منا فرمایا اس لیے حکم لگایا کہ جھیا جو ہے یہ بھی ایک چھوٹی مچھلی کی قسم ہے اور کیڑے مکوڑوں سے ملتا ہوا جانور نظر آتا ہے مچھلی اس لیے نہ کھانا بہتر ہے کوئی کھائے تو وہ حرام نہیں ہے زیادہ زیادہ اس کو مقروعی تنظیحی یعنی پسندیدہ نہیں ہے پچھنا بہتر ہے ورنہ حرام نہیں جائے اب ظاہر ہے کہ آپ شہری میں کھائیں یا افطاری میں کھائیں تو کوئی حرج نہیں